وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يزع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ذل وغضى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 رَبِّ شَرَحْ لِي خَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْضُ الْعُقْلَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الصاعة وينزد الغيث ويعلم ما في الأرحام تقسیبری علیم خبير واخرج في صحیحه ان رسول اللہ صلی اللہ خمسن لاہ محنہ عقیدہ علم غیب کے موضوع پر یہ نشست منعقد کی گئی ہے جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اختلافی موضوع ہے اور اختلاف برائے اختلاف کے نظریے سے اس پر گفتگو ہو بلکہ یہ ہمارے اعتقاد کا ایک اہم حصہ ہے اس حوالے سے صحیح عقیدے کے معیار ضروری ہے اس لیے یہ اہم موضوع اس نشست کا عنوان ہے اور محدید نے جو رو سے بیان کیے ہیں وہ پانچ ہیں یعنی پانچ چیزوں پر تعاون کا اطلاع ہوتا ہے ایک شیطان پر دوسرا وہ حاکم جو اللہ کے قوانین کو تبدیل کرنے والا ہو تیسرا وہ حاکم جو اللہ کے قانون تبدیل تو نہ کرے لیکن اللہ کے قوانین سے ہٹ کر فیصلے کریں چوتھا وہ شخص ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو یا اطاعت کی جا رہی ہو اور اسے یہ بات معلوم ہو اور وہ اس پر راضی ہو اور پانچواں وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی تعاون چونکہ یہ ایک اہم اعتقادی موضوع ہے اس کا صحیح فہم ضروری یہاں اسلام اور کفر کا سوال تو ہمارا مقصود اختلاف برائے اختلاف نہیں بلکہ برائے اصلاح اس عطیدے کے حوالے سے ہماری فکر ہماری سوچ بالکل کتاب و سنت کے مطابق کوئی انحراف نہ ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ رب العزت ہر ماکان کان اور ماں کو جاننے والا اللہ ہے سے ہر وہ چیز مراد ہے جو گزر چکی وہ اللہ کے علم میں اور ما یقون سے ہر وہ چیز مراد ہے جو آئندہ آنے والی وہ بھی اللہ کا علم ماضی کو بھی جانتا ہے حال کو بھی جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے بلکہ ایسا جانتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ان اللہ قدم مقادیر القلائط قبل یخل وسماوات ہی بل اور خمسین الفسانہ اللہ رب العزت نے تمام خلائق کی تقدیر لکھ دی تمام خلائق وہ انسان ہوں جن ہوں فرشتے ہوں درندے ہوں چرندے ہوں پرندے ہوں حیوانات ہوں جمادات ہوں آل میں بالا ہو آل میں سفلی ہو فضاؤں کا علم ہو ماتحت سرا کا علم ہو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے وہ ایسا عالم ہے جس سے کوئی چیز اوجھل نہیں یا عالم و نملت وہ تو انتہائی تاریخیوں میں اور پہاڑوں کی تہ میں چلنے والی سیاہ رنگ کی چونٹی کو بھی جانتا ہے اسے دیکھتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے اس سے کوئی چیز بخری نہیں تو اللہ رب العزت عالم الغیب اس کا علم اصل ہے جو کسی سے حاصل نہیں کیا گیا وہ علم کسی سے مستفاد نہیں بلکہ وہ اس کا اپنا علم وہ علم کسبی نہیں بہ بھی نہیں نہ وہ کمانے سے حاصل ہوا اور نہ کسی کے ہبا کرنے سے حاصل ہوا نہ کسی کے عطا سے حاصل ہوا بلکہ وہ مستقبل اس کا اپنا اور ذات علم ہے جو اس کی صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے اور کبھی اس سے جدا نہیں ایسا کیوں ہے اللہ تعالی عالم الغیب کیوں ہے اس لیے کہ اللہ تمام کا خالق ہے اللہ یا عالم خلق اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اللہ کے علم نے کوئی اور خالد ہے جو پیدا کرے اور اپنی مخلوق کو جانے اللہ اکیلا خالد ہے وہی خالہ کا کم بل قبل کم وہ اکیلا خالق ہے اللہ علم خالہ تھا اور اپنی مخلوق کو جانتا ہے پھر اس نے مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ پوری مخلوق کا رازق بھی جب وہ رازق ہے تو اسے معلوم ہے کہ مخلوق کون کون ہے کہاں کہاں ہے تاکہ روزی پہنچا سکے خشکی کی مخلوق تری کی مخلوق زمینوں کے اندر زمینوں کی تہ میں چھپی ہوئی مخلوق یہ سروں میں چلنے والی چوئے ہر چیز اس کے علم اور جہاں جہاں ہے وہاں وہاں تک روزی پہنچاتے ہیں اس لیے وہ عالم الغیب یہ سب اس کی مخلوق ہے وہ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں کس مخلوق کی کیا روزی ہے اس بات کو وہ جانتا ہے مخلوق کہاں کہاں ہے اس بات کو وہ جانتے تاکہ جہاں جہاں ہے وہاں وہاں تک روزی پہنچا دے پھر جو مکلف مخلوق ہے انسان اور جن اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لینا حساب کب لے گا جب وہ جانے گا ان سب نے اللہ کی طرف پلٹنا اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو جانتا ہے گناہوں کو جانتے ہیں تاکہ ان کے اعمال کے مطابق ان سے جزا اور سزا کا معاملہ کرے جنت کے قابل کون ہے جہنم کے قابل کون ہے لہٰذا اللہ رب العزت عالم ہو ہے ہر چیز کو جانتا ہے اس سے کوئی چیز بخشی نہیں یہ ڈیوٹیاں مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دی گئی نہ کسی کے پاس پیدا کرنے کا جوہر ہے نہ کوئی رازق ہے نہ کسی نے حساب لینا ہے کہ سارے کام اللہ کے ہیں اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے وہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں اور یہاں تین باتیں دو تو اگر اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب ہے چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو کوئی فرشتہ ہو اگر کوئی اللہ کے سوا عالم الغیب ہے تو اس سے تین باتیں معلوم کی جائیں گی کہ اس کا علم اللہ کے برابر ہے یا اللہ سے کم ہے یا اللہ سے زیادہ ہے. تین میں سے ایک بات طے کرنی پڑے گی تمہارا دعوی ہے کہ قرآن نبی عالم الغیب کہ فلا ولی عالم الغیب ہے قوم نے تو بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ ولیوں کے کتوں کو غیب ہوتا ہے ولیوں کی بلیوں کو غائب ہوتا ہے تمہارا یہ دعوی ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہیں اولیاء یا عالم الغیب ہیں تین میں سے ایک بات طے کرو ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے یا ان کا علم اللہ کے علم سے کم ہے یا ان کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہے اگر یہ کہو کہ ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے تو یہ بات ظاہر کتاب و سنت کے خلاف ہے کمسل ہی شعیح اس جیسی کوئی چیز نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دئی سک مسلح شعی ذات ہی بنافی سفات ہی بنافی افائد ہی اس جیسی کوئی چیز نہیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی کسی صفت میں نہ اس کے کسی فیل میں جیسا اللہ کا فیل ہے ویسا کسی کا نہیں جیسا اللہ کی صفات ہے ویسی صفات کسی کی نہیں کوئی اللہ کی صفات میں شریک نہیں اس جیسی کوئی چیز وہ مشن سے پاک ہے وہ نویر اور انداد سے پاک ہے تو اگر کہو کہ ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے جتنا علم اللہ کا اتنا ان کا ہے یہ مثلیت ہے اللہ مثل سے پاک اس جیسی کوئی چیز نہیں نہ کسی کی ذات نہ کسی کی صفت نہ کسی کا فعل نہ خالق مخلوق جیسا ہے نہ مخلوق خالق جیسی ہے یہ قرآن کا دعوی ہے مسلیت کا دعوت باطل ہو گیا اگر یہ کہو کہ ان کا علم اللہ کے علم سے کم ہے تو پھر یہ عالم الغیب نہیں کیونکہ عالم الغیب وہ ہے کہ ہر چیز کو جانے کسی ہر چیز کا ادراک ہو کوئی چیز اس سے اوجھل نہ ہو اصول کو بھی جانے فروغ کو بھی جانے جزیات کو بھی جانے تو اگر کہو کہ ان کا علم اللہ کے علم سے کم ہے تو پھر وہ عالم الغیب نہیں اور اگر ناود کہ ہو کہ ان کا علم اللہ کے علم سے زیادہ ہے تو پھر اللہ عالم الغیب نہیں ان تین میں سے کیا عقیدہ اپنا ہو کا عقیدہ باطل اور اگر ان کے علم کو اللہ کے علم سے کم مانتے ہو تو پھر وہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب وہ ہے جس کا علم ذاتی ہو اور اس سے کوئی چیز اوٹ اور مفی نہ سا. اب کیا فرق ہے مخلوق اور اللہ کا علم صحیح بخاری اٹھائی جب موسا علیہ السلام تھا خضر علیہ السلام کی طرف کہ جب خضر کے پاس موسا پہنچ گئے سلام کیا گفتگو کی وہ پوری گفتگو کتاب و سنت میں موجود ہے تو اس واقعے کا ایک حصہ یہ ہے کہ منسار خضر ایک کشتی پر سوار ہوئے اس کشتی پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا حدیث میں اس فور کے الفاظ چڑیا کے الفاظ اس کشتی پر ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی چونچ سمندر کے پانی میں ڈبو دی اور ڈبو کر نکال دی خضر علیہ السلام اور موسا علیہ السلام منظر دیکھ رہے اپنے بندوں کو ہر مقام پر اللہ یاد آتا جب پرندے کا یہ فیل دیکھا کہ اس نے اپنی چوچ سمندر میں ڈبو کر نکالی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسا تم نے یہ پرندہ دیکھا اس کا یہ عمل دیکھا ما علمی و علمک و علم الخل فی علم ع مقدار ماں راضر اس کو اے موسا تیرا علم اور میرا علم اور پوری خلائق کا علم پوری خلائ میرا علم اور تیرا علم اور پوری خلائق کا علم جن میں سارے نبی بھی سارے ولی سارے فرشتے سارے جن امنی سے منعم اور اس کے حواریوں کتنا علم دیا گیا شیاتی کے پاس کتنا علم ہے جنوں کے پاس کتنا علم ہے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس کتنا علم ہے مخلوقات جو پیدا ہو کے گزر چکی ان کا علم جو موجود ہیں ان کا علم جو آگے آنے والے ہیں ان کا علم کائنات کے سارے متور سارے ڈاکٹر سارے حکیم سارے انجینئر ان کا علم یہ سب ایک طرف ہو جمع کر لیا جائے یہ سارا علم مل کر اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس پرندے کی چونچ کا پانی اس سمندر کے مقابلے اب کیا چونچ کا پانی اور کیا یہ بہر ذخار اس حدیث کا کیا مسدار بناؤ اس حدیث نے ہمیں ایک فکر دی کہ خالق کا علم کیا اور مخلوق کا علم کیا خالق کا علم کیا اور مخلوق کا علم کیا یہ فکر سامنے آ گیا اب بتاؤ کیا جواب دو جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ فران عالم الغیب ہے تو کیا اس کا علم اللہ کا علم کے برابر اگر برابر ہے تو یہ وہ مشلیت ہے جس کا ابتال قرآن نے کیا ہے یہ باطل ہے اور اگر کم مانتے ہو تو پھر عالم الغیب عالم الغیب وہ ہے جو ہر چیز جاننے والا ہو جس سے کوئی چیز مفی نہ ہو اوجل نہ ہو حق یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ اللہ رب العزت عالم الغیب اس کا علم ذاتی ہے ہمیشہ سے اس کا علم اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کا علم اس سے کبھی جدا نہیں ہوا جب یہ مخلوقات نہیں تھیں تب بھی اس کا علم اس کے پاس موجود تھا جب یہ مخلوقات پیدا ہو گئیں تب بھی یہ علم اس کے پاس موجود ہے کہ اس کی صفت دائمہ ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں اور کائنات میں سے کوئی فرد چاہے وہ مرک ملک مقرر ہو یا وہ نبی مرسل ہو ان میں سے کوئی آرم الغیب نہیں اور اگر مخلوقات میں سے کسی کے پاس کوئی علم ہے وہ نہ ان کا ذاتی علم ہے بلکہ وہ علم ان کا عطائی علم جو اللہ ان کو عطا کر کسی کو زیادہ کسی کو کم تو فوکل علیم ہر عالم کے اوپر عالم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ اور عالم الغیب وہ ہے جس کا علم ذاتی اور مستقل جس کا علم عطا کے تابع ہو کہ عطا کیا جائے گا تو علم آئے گا فرما نہیں وہ عارم الغیر اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے بکرب اے پیغمبر دعا کرو کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے اگر عالم الغیب ہے تو اس دعا کا کیا مانا کہ کس چیز کا اضافہ طلب کیا جا رہا ہے اگر اللہ کے پیغمبر آرم ہے اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں یہ عقیدہ بنا یہ عقیدہ ہے جس کو قرآن و حدیث نے پیش کیا اسے اپنا یہ عقیدہ بنا لیجیے میرے بھائی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہو گے جو ایسا عقیدہ رکھنے والا جیسا کبھی آپ نے سنا اسلام سے خارج <تصفيق> علماء نے اس شخص کو تاغب قرار دیا جو اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھے جو اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب سمجھے اسے تاغب قرار دیا اللہ رب العزت نے حکیم میں جا بجا اس عقیدے کا ذکر کیا کچھ آیات ابھی آپ نے سنی خلا خزائن اللہ کُ اللہ خود رقم خزائن اللہ بلاغمبر کہہ دو لوگوں کو بتا دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں خزانوں کا مالک اللہ ہے وہی دینے والا ہے بلام الغیب اور میں غیب بھی نہیں جانتا یہ بات تو آنے کی میں دو مقام پر اور ایک مقام پر فرمایا بولو تم تو آ رہے سو اگر میں غیب جانتا ہوتا میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں سارے خزانے جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف اور کبھی کوئی دکھ نہ پہنچتا کیونکہ غیب کا علم میرے پاس ہوتا پھر تکلیف کیسے آتی کوئی ایسا کام کرتا ہی نہ جو دکھ اور تکلیف کا باعث سارے خزانے میرے پاس ہوتے ساری بھلائیاں میرے پاس ہوتی ہر قسم کی خیر میرے پاس ہوتی لیکن نہیں مجھے دکھ پہنچتے ہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تمہارے سامنے موجود ہوں اس لیے میں خیر نہیں جانتا عالم الغیب الشہاد جو اللہ کی صفت ہے جو اللہ رب العزت کے اسما کے اندر موجود ہے اسمایہ حسن کہ وہ غیب جاننے والا الغیوب وہ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا یہ سب صرف العزت کی صفات قرآن بات میں بھیان ہے اور ایک مقام پر اثر کے سیدے کے ساتھ فرمایا فیغم پر کہہ دیجئے کہ خواہ کوئی آسمان کے اندر ہو مخلوق ہاں کوئی زمین کے اندر ہو مخلوق کوئی غیر نہیں جانتا نہ آسمانوں میں کوئی غیر جانتا ہے نہ زمینوں میں کوئی خیر جانتا ہے ان لما صرف ایک اللہ اللہ کے سوا کوئی غیر نہیں جانتا عائد کا ترجمہ جو حسر سامنے آ رہے یہی بنے گا کہ صرف اللہ ہی غیر جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں اس کی تفسیر ام بول عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتی ہے منظان ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یادن قد آدمل فرجا عالم کس شخص کا یہ عقیدہ ہو کس شخص کا یہ زن ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں کل کی خبریں جانتے ہیں وہ قدو آزمل فر یت اس نے اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ قائم کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کل کی بات کوئی نہیں جانتا غیب کوئی نہیں جانتا صرف اللہ جانتے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچی مخلوق ہے وہ کل کی بات جانتے ہیں فقط آدم الفی اللہ اس نے یہ عقیدہ قائم کر کے اللہ پر بہتان باندھا اور اللہ پر جھوٹ باندھا اس نے اللہ کی خبر کی تکلیف کی پران حکیم کی ایک آیت جو شروع میں آپ کے ساتھ تلاوت کی وہ بڑی قابل خبر اس عتیزے کے فہم کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اندہو علم اللہ کے پاس سیامت کا علم اللہ کے پاس, پاس بھائی نظر اور بارش بھی اللہ ہی اتارتے وہ علم بھی اللہ کے پاس ماہر ارحام ماؤں کے رحموں میں کیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ علم اللہ کے پاس بماتدری نسم مادہ تقسیم و خبر اور کوئی شخص یہ نہیں پہچانتا نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے کیا کمانا بماتدری نسم برجن تمود اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گئے پانچ چیز قیامت کب قائم ہوگی بارش کا علم ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس چیز کا علم کل کیا کرنا ہے کیا کمانا ہے اس کا علم اور کس زمین پر مرنا ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو اس حدیث کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس کی تفسیر وہی ہے جو محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مفاطی الغیب الا یا غیب کی چابیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتی غیب کی چابیاں مفاتیح مفتاح کی جمع ہے اور مفتاح اس آنے کو بولتے اس چابی کو کہ تارا کھول غیر کی چابیاں پانچ ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کی تلاوت کی جس میں ان پانچ امور کا ذکر ہے قیامت کا علم اور بارش کا علم ماؤں کے پیٹوں کا علم اور کل کیا کمانا ہے اور کس زمین پر مرنا ہے کی کے خلافا کے پانچ چیزیں غیب کی چابیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ یہ پانچ چیزیں ریب کی چابی ہے جب ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں جس کو چابی کہا گیا تو آگے کا علم کسی کے پاس کیسے ہو بتاؤ کوئی چیز باقی بچے گی کوئی چیز باقی بچے گی اس, اس بات کو یوں سمجھو کہ ایک ہے کسی کتاب کا نام دوسرا اس کتاب کے مضامین اب کتاب اگر بند ہو اس کا نام ہی آپ کو معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا کیا نام اس کا نام ہی معلوم نہ ہو تو کتاب کے کی اندر کیا ہے اس کی فہرست کیا ہے اس کے مضامین کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے یہ کیسے معلوم ہوگی کتاب کا نام اس پہ چاہیے ہاں نام آپ کے سامنے آ جائے کہ شخص کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری تو نام معلوم ہوتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے اس کے مضامین کیا ہے اس کی فہرست کیا ہے اس کی ابواب کیا ہے آپ پہچان دیں لیکن کتاب کا نام ہی معلوم نہیں تو کتاب کے کی مضامین کیا پہچانیں گے اس کے مندرجات کیا پہچانیں گے اللہ رب العزت نے پانچ چیزوں کو غیب کی چابی کہا نمبر ایک قیامت قیامت کب قائم ہوگی یہ کسی کو معلوم نہیں یہ غیب کی چابی جب یہ چابی کوئی نہیں جانتا تو قیامت قائم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا کون سعید ہے کون شتی ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے یہ کس کو معلوم اس کا معنی قیامت قیامت کے بعد اگلے جہان کا پورا علم دنیا سے اوجر ہے جب قیامت کی چابی کسی کے پاس نہیں تو چابی کے بعد جو سارے ممبر ہیں اور سارے مضامین ہیں اور سارا عالم آخرت ہے وہ کس کو ماروں جب کتاب کا نام ہی نہیں جانتے تو کتاب کے موضوع کو کیا پہچانو گے جب قیامت کی چابی کسی کے پاس نہیں تو قیامت قائم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ کس کو ماروں کون کامیاب ہے کون ناکام ہے کون جنتی کون جہنمی یہ بات کس کو معلوم ہوگی تو آرم آخرم کا سارا علم اللہ کے پاس چلا گیا کیونکہ آرم آخر کی چابی کسی کے پاس نہیں جب چابی نہیں تو باقی کیا بچا دوسری چیز بھائی روز خیر بارش کہیں بارش کب ہوگی کہاں ہوگی کتنی ہوگی کوئی نہیں گند چابی یہ غیب کی چابی اس کا ایون کسی کے پاس نہیں تو بارش برسنے کے بعد کیا ہوگا کتنے بہار پیدا ہوں گے کتنی کھیتیاں ہری بھری ہوگی کتنے دانے پیدا ہوں گے وہ دانے کہاں کہاں جائیں گے کون کون کھائے گا کون یہ جانے گا جبکہ اس کی مفتاح کسی کے پاس نہیں چابی کسی کے پاس یہ غیب کی چابی جب بارش برسے گی ہو سکتا ہے وہ بارش تیلاب کی شکل اختیار کر لے اور لوگوں کی بربادی کا باعث بن جائے اس بارش سے کتنے دانے اگیں گے وہ دانا پسے گا ایک دانہ پس کر آٹے کی شکل اختیار کرے گا اس ایک دانے سے ہزاروں آٹے کے ذرے حاصل ہوں گے اسے ایک ذرے پر کس کی موہرے کون کھائے گا اور کون نہیں کھائے گا اس کا علم کس کو ہوگا جبکہ کوئی بارش نہیں جانتا بارش کب برسے گی کہاں برسے گی کتنی برسے گی اس بارش کے کیا نتائج ہے کیا سمراعت ہے جو کیا نقصانات ہے جب یہ چابی کسی کے پاس نہیں تو بارش برسنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور کیا حاصل ہوگا اس کا علم کس کے پاس ہوگا بھیا نہ ماں کے رحم میں کیا ہے اسے بھی اللہ جانتے لڑکا یا لڑکی اور پھر لڑکا لڑکی ہے تو مکمل ہے یہ ناقص ہے اندھا پیدا ہوگا گہنڈا پیدا ہوگا گہرا پیدا ہوگا, تام ہوگا ناقص الخلقت ہوگا زندہ باہر آئے گا مردہ آئے گا کوئی نہیں گھر پیدا ہونے کے بعد کتنی عمر پائے گا کتنا اناج کھائے گا کتنا چیے گا کب مرے گا کوئی نہیں کر جبکہ اس کی نستا کسی کے پاس نہیں ہدایت پر ہوگا ٹہرپور ہوگا جتنی بھی زندگی کے مراہر ہے کوئی نہیں جانتا جب کہ غیر کی چابی کسی کے پاس نہیں کہ رہنے مادر میں ہے کیا چیز کوئی چیز باقی بچے جس کا علم مخلوقات میں کسی کو تفویض کیا گیا ہو کہ ساری چابیاں اللہ کے پاس ہے جب کسی کو چابی نہیں دی گئی تو تارا کھلنے کے بعد کیا ہے کون کس پہچانے پر کون جانے گا رہنے مادر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ناقص الخرکت ہے تام الخلت ہے پیدا ہونے کے بعد کتنا جیے گا فارم مر جائے گا ایک ہفتہ زندہ رہے گا سال زندہ رہے گا سو سال زندہ رہے گا سو سال کی زندگی میں کیا کرے گا کتنا کھائے گا کتنا پیئے گا پر ہوگا ہدایت پر ہوگا مسلم ہوگا یہودی ہوگا عیسائی ہوگا کون کیا جانے نقص و مانا تک صرف خطرہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا کل کیا کمانے والا کیا کرنے والا جب کل کی کمائی نہیں جانتا تو پرسوں کی کمائی کیسے جانے گا سو سال بعد کی کمائی کیسے جانے گا پچاس سال بعد کی کمائی کیسے جانے گا اس کمائی سے کیا حاصل ہوگا کیا خریدے گا کیا بیچے گا کتنی منفاط ہو سکتی ہے کیا نقصان ہو سکتی? کوئی نہیں جانا کیونکہ ان تمام امور کی مستاح یہ ہے کہ تم نے کل کیا کمانا ہے کس میں معلوم نہیں یہ غیب کی چابی ہے جو اللہ کے پاس ہے جب چابی اللہ کے پاس ہے تارا تمہارے لیے تند ہے تمہیں کیا معلوم کہ کل کے بعد تم نے کیا کرنا جب کل کا علم نہیں تو پرسوں کا علم کیسے مہینے بعد کا علم کیسے سو سال بعد کا علم کیسے اللہ نے تم سے کل کا علم آجر کر دیا تو پرسوں کا پرسوں کا ہفتے بعد کا مہینے بعد علم کہاں کل تم نے کیا کمانا تم نہیں جانتے اس کمائی سے تم نے کیا کرنا تم نہیں جانتے ہدار خریدو گے حرام خریدو گے گھاٹا ہوگا نفع ہوگا تم نہیں جانتے جب اس نقطے کو نہیں جانتے کہ احساس ہے تو اس کے بعد جو کچھ اس کو کیسے جانو گے گما تدری نفسن تم وہ اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا اس نے کہاں مرنا جب یہ نہیں جانتے کہ موت کہاں آنی ہے تو موت کب آئے گی کتنے سال ہے مرنے کے بعد یہ روح کہاں جائے گی قسم کے ساتھ کیا سلوک ہوگا میری خبر جنت کا باغیٹا ہوگی یا جہنم تک بڑا ہوگا جین میں, میں جاؤں گا صرف جین میں جاؤں گا ان باتوں کا کہاں علم ہوگا جبکہ اس کی مستا ہے کہ موت کس زمین پر آنی یہ نہیں جانتے دی. حالانکہ تم مستقل پاکستان میں رہتے ہو کراچی میں رہتے ہو نہ تمہارے پاس امریکہ کا ویزا ہے نہ سعودی عرب کا ویزا ہے نہ کسی اور کنٹری کا یہی رہنا تم نے بادی کہ یہی مرنا اللہ بولتا ہے کہ نہیں کوئی نہیں جانا جب یہ نہیں جانتے کہ مرنا کہاں ہے تو مرنا کب ہے یہ کیسے جانو گے مرنے کے کی بعد کیا بیتنی یہ کیسے جانو گے قبر میں کیا ہونا یہ کیسے جانو گے قبر کہاں بننی یہ کیسے جانو گے روح قبل ہوگی ڈوب کے مرو گے کوئی جانور کھائے گا تو مرو گے ان چیزوں کی مارکت کیسے ہوگی جبکہ تمہارے پاس نستار تک نہیں تو غیر کی ان پانچ کنجیوں کو جمع کر دو اس کے بعد بتاؤ کوئی نقطہ باقی بچا جو کسی انسان کو دیا گیا ہو کوئی چیز باقی رہ گئی آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ موسمیات والے بتاتے ہیں کل بارش ہوگی ڈاکٹر بتاتا ہے کہ رحم مادر میں کرتا ہے لڑکی تو غیب نہ رہا اللہ کے دعوے کی تردید ہو گئی میرے بھائی ان غیر پہ بات ہو رہی آپ آلات کو استعمال کرے اور آلات کو استعمال کر کے اندر دیکھ لیں تو وہ غیب نہیں علم خیر یہ کہ وہ چیز آپ کی نگاہوں سے اوجل ہو آپ کے آنات سے دور ہو وہ ہے بیٹھے بیٹھے کوئی نہیں جانتا ہم الٹرا ساؤنڈ مشینیں ایکس رے وغیرہ ایسے ایجاد ہو چکے جس سے اندر کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے تو وہ غیب میں جب تک آپ مسجد سے باہر ہیں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کھڑے کھڑے بتاؤ کہ مسجد کے اندر کتنے ستون ہیں کتنی کھڑکی ہے جب تک وہ غیر ہے آپ نہیں بتا سکتے ہاں مسجد کے اندر آپ آگئے آپ نے گنا کے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ کھڑکی ہے چھ ستون ہیں دیکھ کر جن کر بتا دینا صاحب نہیں مشاہدہ کر کے بتانا دا نہیں ڈاکٹر اگر مشینوں کے ذریعے رحم مادر کا مشاہدہ کر کے بتاتا ہے کہ اندر بچہ ہے یا بچی ہے یہ خیب نہیں سائنسدان اگر آلات کے ذریعے پادلوں کو دیکھ کر ان کے رخ کو دیکھ کر سنتوں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کل بارش ہو سکتی نہیں ہو سکتی یہ غیب نہیں یہ مشاہدہ کر کے بتاتے علم غیب صرف انداز کے پاس کسی کے بتانے سے کوئی چیز بتا دو وہ غیب نہیں کسی کے بتانے سے کسی چیز کا علم ہو جائے وہ غیب نہیں علم غیب ذاتی علم کا نام ہے بغیر مشاہدے کے معلوم ہو یہ صرف اللہ کی صفت ہے صرف اللہ کے پاس اللہ عالم الغیب باقی کوئی نہیں اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ اللہ, علیہ اللہ سے دعا کر رہے اللہ غیب قدرت قائد الخل آہ یہ نہیں ماں کانت الحیات و خیر ال خیر اللہ. اللہ میں تجھے تیرے علم غیر کا واسطہ دیتا ہوں یہ خالق کی ہے, مخلوق کی دعا ہے خالق کے مخلوق کہہ رہی ہے محمد الرسوم اللہ. اللہ میں واسطہ دیتا ہوں اور تیری قدرت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں وہ قدرت ایک ہے جو تیری قدرت مخلوق پر ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آئیے نہیں ماحول رکھا تو خیر اللہ مجھے زندہ رکھ اس وقت تک جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر تو و وفات تو خیر اللہ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو مجھے مار دے جب تک زندگی تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تب تک زندگی عطا فرما دے اور زندہ رکھ اور جب تیرے علم میں میرا مر جانا بہتر ہو مجھے مار دے مخلوق کی دعا خالق کے سامنے میں واسطہ کس چیز کا واسطہ اندہ کے علم غیب کا اور اللہ کی قدرت کام لگا کا اب مخلوق اور خالق میں فرق کرو گے یا نہیں کرو گے یعنی عقیدہ متمین ہو جاتا ہے ایک غریب آدمی کسی مالدار سے جا کر سوال کرتا ہے کہ آپ سخی ہیں مجھے دے دو تو میں جس سے مانگ رہا ہے وہ سخی اور من ملا فتی کبھی کسی سخی کو رہا ہو کہ وہ کسی سخی سے کہے کہ تو سخی ہے مجھے دے دے ایک رہی رعیت. رعیت کا فرد بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی بادشاہ کا ذکر کرتا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں میں آپ کی رعیت ہوں مجھ پر رحم کرو کبھی کسی بادشاہ کو دیکھا ہو کہ وہ کسی بادشاہ سے کہے کہ تم بادشاہ مجھ پر رحم کرو سوال کرتا ہے قابر سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے علم غیب کا واسطہ دیتا ہوں تو ایسا ممکن ہے کہ کہنے والا بھی عالم الغیب ہو اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ بھی عالم الغیب ہو تائی بھی عالم الغیب ہو مدرو بھی عالم الغیب ہو مخلوق بھی عالم الغیب ہو اور خالق بھی عالم الغیب مخلوق اپنی عاجزی جی کا اظہار کرنے کی یا اللہ تجھے تیرے علم غیب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندگی دے جب تک زندگی میرے لیے بےسر یہ دعا اس فرق کو واضح کرتی کہ عالم الغیب اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کسی علم غیب کا واسطہ دے دے کہ سوال کر کوئی کر بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان آپ میرے باپ ہو مجھے maaf کر دو کبھی ایسا ممکن ہے کہ باپ کہے کہ تم بات مجھے معاف کر دو وہ اپنے سے اوپر سے کہے گا اپنے بیٹے کے دادا سے کہے گا لیکن مسلحت کہاں آئے گی محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اس کے علم غیر کا واسطہ دیتے یہ اس عتیجے کا اظہار ہے کہ آئرم الرب اللہ ہے محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قاعدے کی طرف آؤ کیا کوئی مخلوق یہ چاہے گی کہ اللہ مجھے ناراض سے اللہ ہوجھ کو ڈانسے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ اللہ کے رضا کا طلبدار ہوگا اللہ کے رضا کا اللہ کی محبت کا صحیح بخاری میں حدیث عائشہ سے لکھا رضی اللہ نے فرماتی ہے اس تقت و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وسلم تھا ایک رات میں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گھم پایا مجھے تشویش ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کہاں چلے گئے میں آپ کی تلاش میں نکلی کمرے میں اندھیرا تھا اپنے ہاتھوں کو ٹول سے آگے بڑھئی تک لخت میرا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ایڑیوں پر پڑا اللہ کے درم پر سجدے میں گرے ہوئے اور رات کی تاریخی میں رو رہے گر رہے اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اللہ میں آوز ہو من راہ اے اللہ میں تجھے تیری رضا کے واسطے دیتا ہوں کہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو یہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جان بوجھ کر چاہیں گے کہ کوئی ایسا کام کروں جان بوجھ کے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اللہ کی ڈانٹ کا اللہ کی تنبیر کا اللہ کی تحریر کا اللہ کی ناراضگی کا کوئی متحمل ہو سکتا ہے جانتے بولتے ہوئے اور ڈانٹ کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کسی سے کہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا باپ بیٹے سے کہے تم نے یہ کام کیوں کیا استاش فقیر سے کہے تم نے یہ کام کیوں کیا ہیے سکھا تم نے یہ کام کیوں کیا کون پا کے کچھ بکانات بلا تھا افغان کا لما سنتل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ معاف کرے تو انہیں, انہیں اجازت کیوں دی یہ ڈانٹ ہے یا پیار ہے اور کس چیز کی معافی بھی جا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ معاف کر دے تھی ان کو اجازت کیوں دی محمد الرسول رسوم اللہ, اللہ, اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگ رہے تو جان پور کے ایسا کام کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو جس میں اللہ ڈانٹے کہ تم نے یہ کام کیوں کیے شدید گرمی تھی اور مدینے کی فصلیں پک چکی تھیں باغات میں لہٰ رہے تھے ان باغات کو چھوڑ کر سبوک کے لمبے سفر کو اختیار کرنا ایک امریک منافقین یقین آئے اپنے اپنے ازر پیش کرنے لگے اللہ کے دہم پر ہم آتے کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ تم نہ جاؤ تم نہ جاؤ اجازت دیتے گئے تم نہ جاؤ تم نہ جاؤ اللہ نے ڈانٹ رہا کہ تم اجازت کیوں دے رہے جب تک یہ واضح نہ ہو لیکن آزار میں سچا کون اور جھوٹا کون ہے تب تک آپ نے توقف کیوں نہیں کیا کیوں اجازت دی آپ نے تو اللہ کے بیگم پر جب اجازت دے رہے ہیں کہ تم نہ جاؤ تو آپ کو علم تھا یا نہیں عالم الخیر اگر مانتے ہو تو سب کچھ جان بوجھ کر کیا کیا یہ بات معلوم تھی کہ اس اقدام پر اللہ ڈاکے کا ناراض ہوگا اگر یہ معلوم تھا تو جان بوجھ کے دوسرا مقام یا کیا نبی تو حرما الخ تب تک یہ مرزات ازوا ہوئے نبی صلی اللہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اس چیز کو آپ نے حرام کیوں کیا کتنی بڑی ڈانٹ ہے کتنی بڑی تمری ہے کیا یہ سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے اگر محمد الرسول اللہ عالم الغائب ہے تو پھر صاف مانا ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے اللہ کی ناراضگی اس کی ڈانٹ جان بوجھ کے بول لی گئی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا تم نے حرام کیوں کیا ڈانٹ کا انداز اسایت کے دو میں نظول ہے دو قصوں پر یہ ایک یاد اتری ایک قصہ ماریا قبطیہ کے تعلق سے نبی الاسلام کی لانڈی جس سے آپ کا بیٹا ابراہیم پیدا ہوا بڑی خوبصورت تھی اور بیویوں میں آپس میں ایک حسد ہوتے ہیں رقابت ہوتی عائشہ صدیقہ روی عانہ اور حسارانہ اللہ کے پیغمبر کی محبت کو حاصل کرنے میں اتنی فرق ہو گئی اور اس ماریا قبطیہ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آئندہ میں ماریا سے نہیں ملوں ماریا قبطیہ مجھ پر حرام ہے کہ سب کچھ جان بوجھ کے ہو رہا ہے کیا یہ معلوم ہے کہ اللہ ڈانٹے گا اللہ کی ناراضگی کو کوئی پیغمبر پر جان بوجھ کے مون لے سکتا ہے جانتے بوجھتے کوئی اللہ کی ناراضگی اور اس کی ڈانٹ کا متحمل ہو سکتا ہے دوسرا بات شہد کا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے جحش کے پاس جاتے اور اس کے ہاں شہد کھاتے زینب کے پاس جاتے اور ان کے یہاں شہد کھاتے عصر کی, ہاں کی نماز کے بعد جس علما نے لکھا کہ عصر کے بعد شہد استعمال کرنا سنت اور بڑا نافع اثر کے بعد اگر شہد استعمال کرے امرے فطرت اور نافے کیونکہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد شہد استعمال کیا کرتے تھے وہی عائشہ حفصہ کو تشویش ہوئی کہ زینب شہد کھلا کھلا کر تمب علیہ اسلام کو اپنے قریب کر لے اور ہماری محبت میں کمی آ جائے گی دونوں نے پلاننگ کی کہ علیہ اسلام میرے پاس آئے تو میں کہوں گی کہ آپ کے منہ سے جنگل کی ایک بوٹی کی بو آ رہی مغافیر جب تمہارے پاس جائیں تم بھی یہ کہو کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی دونوں نے کہا علیہ اسلام نے فرمایا کہ میں نے تو زینب کے گھر میں شہد بھی ہے ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے مغافیر بوٹی کو چوس کر شہد بنایا ہو اور اللہ کے پیغمبر کو سب سے بڑھ کر بدبو سے نفرت دی کیونکہ زمین امین آپ آتے جاتے تھے اور فرشتوں کو بدبو سخت نہ پسند دی دی دی اللہ کے جگمبر چاہتے کہ آپ کا منہ مبارک ہمیشہ پاک ساتھ رہے وسوات آپ ملتے بگڑتے حتٰ کہ کہتے کہ ہم کو تر ساتھ چند کے جگہبر اپنے ہونٹوں کو مسوروں کو چھیل کے رکھ دے تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہی معاملہ ہے تو آج سے وہ شہد مجھ پر حرام اب وہ شہد نہیں استعمال کروں اللہ نے پھر وہی آیت بھیجی لیکن تو ہر اللہ حلال جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو آپ نے حرام کیوں کیا تو کوئی شخص اللہ کی کیوں کا متحمل ہو سکتا ہے سکتے نبی اسلام نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے کیا اگر بے خبر نے کیا تو آپ الغیب نے اور جان بوجھ کے کیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک جان بوجھ کے اللہ کی ڈان اور اس کی تنبیہ و تحریر کا متحمل کر آپ کے پاس آنا عبد کا اور آپ کا ماتھے پر بل ڈالنا دراصل روسائے قریش آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ ان کو سمجھا رہے ہیں باز کر رہے ہیں اس اس میں وہ نابینا آ گیا نبی السلام ماتھے پر بل ڈال دیے اس سے اعراض کیا اس کی بات کو نہیں سنا اور کے سب مصروف رہے۔ نبی ہدایت کا حریص ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ نابینا مسلمان ہے میرا ساتھی ہے اس کی بات بعد میں سن لوں گا اس کی درستوجہ نہیں دی رواسا کے مصروف رہے کہ یہ کہیں مان جائے میری بات قبول کر لے دین حد کو قبول کر لے اس حکمت کے پیش نظر آپ نے اس نابینا سے اعراض کیا اور ساری توجہ کفار کے سرداروں پر مردور رکھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری نا پسند آئی اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ماتھے میں کیوں ڈالے اس سے اعراض کیوں کیا جو ہدایت یہاں ہے اور پاکیزہ ہے اس سے آپ نے منہ پھیر لیا اور جو لوگ اپنے کفر پر قائم ہیں اور مصر ہیں ان پر آپ نے توجہ دی ایسا کیوں کیا آپ سب کچھ کیا ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کہ سب کچھ جانتے پورتے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ڈانٹ کون سن سکتا ہے تو اللہ کی ناراضگی سے تنا پکڑ لیں قانے پاس ہے ایک اور مقام نہیں من کمندر شیون اور صوبہ رحیم اور محمد آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں یہ ڈانٹ ہے تم بھی یہ یا کریمہ بھی دو موقع پر اسے دو واقعات اس کے پسمندر میں موجود ہیں ایک واقعہ یہ کہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم چنگی اوہد میں زخمی ہو گئے خود کی کڑیاں سر میں گھس گئیں گہرے زخم آئے خون رک نہیں رہا حتہ کہ چٹائی جلا کر اس کی راک زخم میں بھائی گئی تب جا کے خون بند ہوا کے پیغمبر کے چہرہ زخمی ہو گیا رسول اللہ دار مبارک شہید ہو گئی زخم آئے اللہ کے درم پر کتنی دیر تک نڈھال ہو کر پہاڑ کی کھائی میں گر گرے رہے ہوش آئے اٹھے اور اپنے ہاتھ سے اپنا خون صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کئی حیف نے قوم تم وجہ نبی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نے اپنے پیغمبر کو لہ کر دی جس قوم نے اپنے پیغمبر کو نغلوحان کر, کر دی مانا بابے یہ جو عہد میں سارے تخوار ہے یہ کیسے کامیاب ہو سک یہ کامیاب نہیں ہو سکتی مانا یہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جملے کے ذریعے اس پوری قوم کی بربادی چاہ رہے کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی یہ قوم کامیابی کے قابل نہیں جبکہ کہ بعد میں بازی ہوا اس قوم میں ابو سفیان تھا مسلمان ہو گیا خالد بن ولید تھا مسلمان ہو گیا اسلام کا کمانڈر بن گیا اللہ کے پیغمبر بار بار یہ فرما رہے کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیمبر کو لہو رحان کر دیا یہ قوم ہدایت کے قابل نہیں کامیابی اور فلاح کے قابل نہیں اللہ نے تبیح کی کہ لئی صلی امر شاہی آپ کو تو کسی چیز کا اختیار ہی نہیں یہ بات آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ قوم عذاب کے قابل ہے کہ یہ قوم تابا کے قابل ہے یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے آپ حکم کیوں لگا رہے ہیں کہ یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی کرے? کس علم سے کو کا دامہ آپ کریں دوسرا واقعہ یہ کہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگی عہد کے موقع پر ہی کچھ کفار کا نام لیا اور نام لے کر ان کی دانت کی دعا کی میں ایک اللہ مرحم الحار سبن شان ابو جہل کا بھائی اللہ سبن شام اللہ عمران سہیل ابن عمر اللہ عمران صفوان ابن عمیہ اے اللہ ابو جہل کے بھائی حارث پر لام دے برسا جو جنگی احد میں شریک تھا اور امیہ بن خلف کے اسلام کا سب سے مکار دشمن تھا اس کے بیٹے صفوان پر لامتے برسا اور اے اللہ سہیل ابن امر پر لانتے برسا ان تین کا نام صحیح بخاری کے حدیث میں موجود جبکہ نسائی کی ایک حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول رسوم نے چار نام لیے پارکیا تین نام مذکور ہیں صفوان پر نان برسا اور سہیل نے ناند برسا اور حارث بن حشام پر نام برسا اللہ آباد نے فرمایا اسی موقع پر ناند برسانے کا معنیٰ یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے اور کامیابی کے قابل نہیں کہ ناند کے قابل یہ اختیار آپ کس نے دیا اس بدعا کا اختیار کس نے آپ کو دیا اور تاریخ اٹھائیے فتح مکہ کے موقع پر کہ چاروں مسلمان ہو جاتے ہیں چاروں نے اس کر بتائیے پھر علم کس کے پاس اللہ رب العزت نے کس چیز پر تنبیہ کی اور محمد رسول میں کیا دعا کی تو پھر اس علم میں مانا کیا معنی ہے کیا اس کے تقاری سے عقیدے کی اپنی اصلاح کیجئے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے محمد الرسول اللہ وسلم کی زندگی اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی صحیح بخاری کی حدیث عائشہ بہت اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے بے صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہے کبھی باہر جا رہے ہیں کبھی اندر آ رہے ہیں رنگ اڑ چہرے کا رنگ سات انتہائی پریشان اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا میں نے پوچھ لیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو اس قدر کیوں پریشان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی جبریل نے آنے کا وعدہ کیا اب تک نہیں آیا میرا دوست جبریل اب تک نہیں آیا میں پریشان ہو گیا کہ آخر مجھ کو کیا کبھی آ جبریل نے آج تک خلافی نہیں تھی آج کیوں نہیں پہنچا نبی رسام پریشان کبھی اندر کبھی باہر ہمارے اڑی ہوئی کہ میرا دوست اب تک کیوں نہیں پہنچا فی تھوڑی دیر گزری انا کے پیکمر گھر سے باہر چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد آئے اور عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ جگری نے مجھے باہر بلا لیا میرے گھر نہیں آیا مجھے باہر بلا لیا میں نے نہ آنے کا سبب پوچھا اتنی دیر سے کیوں پہنچے دیر کیوں ہو گئی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں جو چارپائی ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ جس گھر میں کتا ہوتا اس گھر میں ہم نہیں آتے اللہ کے پیغمبر کیوں پریشان ہے اللہ کے پیغمبر کے بارے میں عقیدہ رکھنے والا کہ آپ پر چودہ طبق روشن ہے آپ کو تو یہ معلوم نہیں کہ جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کیا ہے پریشان ہو رہے کہ وریل نہیں آ ہیں میرا دوست کو نہیں پہنچا آج تک بادی کا خلاف نہیں کیا آج کیوں کیا پریشانی ہو رہی اگر کیا ہے یہ اگر آرمن غائب کر یہ کیا پریشانی ساری سیدھا معنی یہ کہ انکشاف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو علم اللہ دے دے وہ حاصل ہو جاتا ہے اللہ علم نہ دے تو کچھ نہیں ملتا اللہ بتا دے تو اللہ, کی بات کرتے ہیں اللہ نہ بتائے تو چارپائی کے کی نیچے کیا ہے وہ بھی نہیں جائے اور یہ بات کفار میں کہی آیا تو تیم کا سوبیر ادو اٹھا کر دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث کہ رسول اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے واپس آ رہے ساتھ ہے مدینہ سے کچھ وقت قبل کچھ مسافت قبل پڑاؤ کیا آپ نے, فرما کہ میں نے ایک ہار اپنی بہن اسما سے ادھار لیا تھا تو میں نے پہنا ہوا تھا مدینہ کے قریب تک پہنچے پڑاؤ ڈالا تو میں بھی قوائے حاجت کے لیے گئی واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ ہار نہیں ہار خائب ہے اس کو تلاش کرنے لگے کہ وہ تو کسی کی آریت تھی کسی کا ادھار تھا اس کو تلاش کرنے لگے صحابہ تلاش کر رہے ہیں ہار نہیں مل رہا حتیٰ کے فجر کا وقت ہو گیا اللہ کے پیغمبر پریشان ہو کر آئی حضیقہ کے پاس آ گئے ان کی جھولی میں سر رکھ کر سو گئے لیٹ گئے ابو بکر صدیق آئے عائشہ کو ٹھوکرے ہی مارتے ہیں کہ بستے رسول اللہ سنا نے اللہ کے تمبر کو اور لوگوں کو نماز سے روک دیا جہاں پڑا ہے وہاں پانی نہیں نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ زمین میں پانی ہے نہ کوئی چشمہ ہے نہ کوئی نہر ہے نماز سے روک دیا تمہاری تمہاری حرکت ہے عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں سہ رہی برداشت کر رہی ہوں کیونکہ محمد الرسول وسلم میری جھوڑی میں سر رکھ کے آرام فرما رہے کہ اللہ کے جگمبر کے ہر میں فرق خلل نہ آ نماز لیٹ ہو رہی سردار کائنات ساتھ ہے ہار مل رہا حالانکہ وہیں گم ہوئے پتہ ہی نہیں تلاش ہو رہی اگر پتہ ہو تو فوراً مل دے بھی ہار اور چلو آگے جا کے نماز پڑھتی نماز لیٹ نہ ہو جائے لیکن نہیں پتہ ہی نہیں حتہ کے تیم کے جب پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر یہ آ گیا, سب نے تیمم کیا وہی نماز پڑھنی تو لیٹ ہو رہی تھی نماز پڑھ کے وہاں سے چلنے لگے جو اونٹ جس پر آئی نزدیک کا سوار تھی اس کو جب اٹھایا گیا جس کے پاس ہی اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہیں اس اونٹی نیچے ہار پڑو مشرقی نے یہ واقعہ سنا اور کہا کہ لوگوں اب اب تو اللہ سے ڈرو اللہ کا سچا پہ ہے کبھی تو عرش ہے کی باتیں بتاتا ہے اور کبھی یہ معلوم نہیں کہ اونٹی کے نیچے کیا ہے جہاں بیٹھا ہوگا میرے بھائی عقیدہ یہ ہے کہ انکشاف آسمان سے ہوتا ہے اللہ بتا دے تو عرش کی خبریں بیان ہو رہی ہیں اللہ نہ بتائے تو دیوار کے پیچھے کا یہ معلوم نہیں اس طرح کے تیسری واقعات اللہ کے پیغمبر کی سیرت میں موجود ایک مدعے پر غور کی ایک مسئلہ غیرت کا غیرت اور عزت اور حرمت کا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں مخلوقات کے اندر سب سے اونچی اور سب سے آدھا غیرت محمد الرسود اللہ علیہ وسلم اور اس کی دریل میرے پاس موجود ہے اللہ کے پیغمبرے پر پوچھا کہ کوئی شخص اپنے گھر جائے اور اپنے ڈیری کہ ساتھ کسی شخص کو سیاح کاری کرتے ہوئے پالے تو اس کی عزت سے کھیل رہے اس کی حرمت سے کھیل رہے تو کیا کرو گے ابادا نے کہا کہ ناخت نا اللہ ہوں اس شخص کو فوراً قتل کر دوں نبی نظر کہ سعد کی غیرت دیکھو بمبائی اللہ کی قسم میں سات سے بڑا غیرت ہوں سب سے بڑے با غیرت محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ آپ کی غیرت یہ چاہے گی کہ اپنی بیوی کو تنہا جنگل میں چھوڑ دو اور چھوڑ کر جان بوجھ کے آ جاؤ اس کے ساتھ جو چاہے سنوں کو کسی کی غیرت یہ چاہے گی تو اندہ کے درندہ کی غیرت کیسے چاہے گی قصہ اس کام کے سامنے جنگ سے لوٹ رہے آئی کے ساتھ ہے اور وہی واقعہ مدینے کے قریب پہنچے پڑا ڈالا قبائ حت کے لیے گئی اور ہار کہیں گم ہو گیا اس کو تلاش کر رہی اور کافرے والے جو اللہ کے بغمبر کی بیوی کے اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے کی ڈیوٹی پر تھے انہوں نے اس ہدز کو اٹھایا اونٹ پہ رکھ دیا وزن کم ہوتا تھا وہ سمجھے ہودت کے اندر اٹھانے والے بھی تو اللہ کے ولی ہے صحابہ سے پڑھ کر کون ولی ہو سکتا ہے انہیں بھی معلوم نہیں کہ ہودج میں اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہے یا نہیں ہم سب کی ماں عودج میں ہے یا نہیں یہ ان کو معلوم نہیں اٹھا کے رکھ دیا یہ سمجھ کر کہ آپ حود کے اندر موجود ہیں صاف لڑوانا ہو گیا میں وہاں پہنچی تو وہاں کسی انسان کے موجود نہیں اگر غیرت کی بات کرتے ہو تو کیا اندہ کے جہمبر اپنی بیوی کو جان پھول کے چھوڑ کے چلے گئے کی حیرت اندہ کے جہمبر کو معلوم تھا کہ عائشہ یہی ہے یہ معلوم نہیں تھا اگر تھا تو اپنی عزت کو اور اپنی حرمت کو تنہا تو چھوڑ دیا اور اگر معلوم نہیں تھا تو آپ عالم الغیرت نہیں اور یقینا یہی بات اور پتہ چلا ہی نہیں وہ حالات مہینہ گزر گیا کسی کیفیت اور یہودیوں کا پروپیگنڈا منافقین کا پروپیگنڈا بڑھتا جا رہا کہ پگمبر نے انسار و مہاج کو جمع کر دیا کبیلا آس اور کبیلا خدر بھی آ اور انداز کے پگمبر نے فرمایا کہ کون ہے کون ہے میری ادرخواہی کرنے والا اور حالات اور قصہ آپ جانتے ہیں کہ اوس و حضرت میں تلوارے نکال دی نوبت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اللہ کے بیگمبر کو معلوم نہیں حقیقت حال کے پورا ایک ماہ گزر گئے ایک ماہ گزرنے کے بعد اللہ کے بیگمبر اپنی بیوی کے پاس پہلی بار کے عائشہ دیا تھا اور کہا کہ جا عائشہ ان کنت بریت ہے فضی برکل عائشہ میں نہیں جانتا اگر تو بری ہے تو تجیے اللہ پری کر دے گا کوئی معلوم نہیں تجھے اللہ پری کر دے گا تم بھی نہیں اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو استغفار کر لے توبہ کر لے اللہ کے گمبر کو ایک ماہ گزرنے کے بعد بھی حقیقت حال کا علم نہیں یہ معاملہ رہا راست غیر سے تعلق رکھ شخصی چاہے گا ایک ماہ یہ کیفیت برقرار رہی بلا اسی موقع پر اللہ کی بری اتری اور اللہ کا عائشہ صدیقہ کو بری کر دیا ان کی برات کا اعلان کی عائشہ فرماتی ہے کہ یہ اعلان میری تمقوں سے بڑھ کر میں جانتی تھی میں بے قصور لیکن یہ میرے دل میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خواب نے اپنے جگبر کو دکھا دے گا کوئی اور اشارہ کر دے گا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے بارہ میں اترے گی اور وہی مستقل کیا مت تک قرآن کا حصہ بن کر نبروں پر اور محرابوں کے اندر تلاوت کی جائے یہ میں جانا لیکن یہاں اس عقیدے کی وضاحت ہوتی ہے علم قید کے عقیدے اللہ کے بیرمبر کو معلوم تھا اگر معلوم تھا تو یہ سب کچھ کیوں کیا اپنی بیوی کو کیوں چھوڑا اب تک معلوم نہیں عائشہ سے پوچھ رہے کہ تم نے گنا کیا یا نہیں کیا اور اگر معلوم نہیں تھا یقین نہیں تھا تو پھر آپ آ رہے من جب آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہو سکتا کسی علم غیر ہو سکتا سلے کے موقع پر بیگ کیوں نہیں جا رہی ہے موت کی بین شیطان نے افواہ اڑا دی کہ عثمان غنی کو مکہ میں شہید کر دیا گیا اللہ کے پیغمبروں کو معلوم تھا یا نہیں تھا اگر معلوم تھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے تو یہ بیت کیوں نہیں جا رہی ہے سارا دن مصروف ہے کہ میرے ہاتھ پر موت کی بیت کرو ہم نے عثمان کا انتخاب لینا ہے معلوم ہی نہیں معلوم ہی نہیں پندرہ سو صحابہ سے موت کی بیعت کہ ہم نے انتخاب لے کر جار. معلوم ہی نہیں تو اس قسم کے بیس یوں واقعات اللہ کے پیغمبر کی سیرت میں آپ کو ملیں گے دیگر انبیاء کو آپ دیکھ لیں ان کی سیرتوں کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ علم اللہ کے پاس ہے اللہ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے اور کائنات کا کوئی فرد اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اور دنیا کو وہی مل سکتا جو اللہ تھا بس اور کچھ ابراہیم اسلام آرٹ نے کیوں گئے اگر یہ معلوم تھا کہ مجھے آٹ نہیں چلانا آگ میرا نقصان نہیں کرے گی پھر بتاؤ ان کے اس پورے واقعے کی دو کوڑی قیمت بنے گی جب یہ پہلے سے معلوم ہے کہ آگ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی تو ان کا آگ میں جانا کوئی کمان ہے بالکل آپس مل اپنے بچے پر چھری پھیر رہے اگر پہلے معلوم تھا کہ چھری نہیں پھیرنی میرے بچے میں سب نہیں ہونا تو اس واقعی قدر کیوں باقی رہتی اگر معلوم نہیں تھا تو عالم الغیب نہیں اگر معلوم تھا کہ چھری نہیں پھیرنے تو اس پورے قصے کی کوئی قیمت نہیں اپنے بیٹے کو الٹا لٹھانا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنا اپنی چھری کو تیز کرنا اپنی چھوڑی کو چلانا گھٹنے کا زور دینا یہ سب کتب تفاصین میں موجود اگر معلوم تھا کہ چھری نہیں پھیرنے جان پوچھ کے سب کچھ کر رہے ہیں نو سب ڈرامے ہو رہے ہیں؟ نور اسلام کو معلوم ہوتا کہ بیٹے کی دعا کرنے پر اللہ ڈانٹے گا اور یہاں تک فرما دے گا کہ آئندہ ایسا سوال کیا تو رکھ کو چھین کر تو, تو چاہے کر دوں گا اور جوہرا کے سخت میں شامل کر دوں گا کیوں دعا کی کیا وہ غیر جانتے تھے حقیقت یہ کہ اس قسم کے واقعات سے کتاب و سنت کا سینہ بھرا ہوا میرے دوست اور بھائیوں کسی کے بارے میں علم غیب کا دعویٰ کرنا اس کی تکرین نہیں ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے جو چیزیں اللہ کا خاصہ ہیں وہ اللہ کی تکرین ہے اور جو چیزیں مخلوق کا خاصا مخلوق کی تکرین اس کو اس کے مقام سے نہ بڑھاؤ اونچا نہ کرو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ایک شخص ابن سیاد جس کے بارے میں بعض کا عقیدہ تھا کہ شاید یہ تو ہے اور معروف یہ تھا کہ یہ دلوں کے بھیج جانتے اور غیر کی خبریں بتاتے ہیں اس کے بارے میں یہ معروف تھا صحابہ اکرام نے اللہ کے پیغمبر ذکر کیا اللہ کے پیغمبر نے کہا چلو جا کر اس کو دیکھتے چلے گئے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا اس سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ میرے دل میں کیا چھپا ہے اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے دل میں سورا دخان ہے میرے دل میں سورا دخان ہے سورہ دخان چھپا کے جا رہا ہوں اس سے پوچھوں گا میرے دل میں کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں اس کو غیب کا علم ہے یا نہیں دخان عربی نفس دکھان کے مانت ہوا اس کے پاس پہنچ گئے اللہ کے پیم پہ فرمایا کہ انی قد خباس میں تو میں نے تمہاری ایک چیز چھپائی ہے دل میں بتاؤ کیا ہے ایک چیز میرے دل میں چھپی ہوئی ہے بتاؤ کیا تو اپنے ناک کو چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کچھ دھواں سے محسوس ہو رہا کچھ دھواں سے محسوس ہو رہا میں نے جو چیز اللہ کے بیگمبر نے چھپائی تھی اس نے بتا دی ابن سیاد اللہ کے بیگمبر نے کیا کیا جو عقیدے کے پہاڑ اور توحیر کے پہاڑ تھے تو آج کا محرو کیا ہوگا تو کہتا بس یہ مشکل پوچھا یہ تو دل کے بیچ جان تھا بس تو میرا گرو میں تیرا مڑھی میں تیرا چیلا اور تب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخصا عدود اللہ فلن تعدو قدر اللہ اللہ کے دشمن تو ذریع ہو جا تو اللہ کی قدر سے آگے نہیں پڑھ سکتا جو قدر اللہ رب و عزت نے تجھے دیرہ کی ہے اس سے آگے نہیں پڑھ سکتا حقیقتِ عمر کیا ہے اب یہ غور کی معنی یہ کہ ایسی کیفیت سے اگر کبھی آپ دو چار کسی کے پاس آپ جائیں اور وہ آپ کے دل کی بات آپ کو بتا دے آپ نے گھر میں کیا کیا, کیا آپ کو بتا دے آپ نے کل کیا کھایا آپ کو بتا دے تو پھر کیا وہی کریں وہی جو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرما کے اکثر ادو بول رہا فرنت ادو اللہ،, اللہ کی قدر سے تو آگے نہیں بڑھ سکتا تو ضریل ہو جائے اللہ کا دشمن ہے مانا یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی شخص اگر مل جائے ذرا حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتا ہے ایک آزمائش کتنا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کچھ تسخیر دیتا ہے کچھ علم دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان دے کہ بندے اس شخص کو مانتے ہیں یا میرے قرآن کو مانتے ہیں کہ میرا قرآن نے کہہ دیا کہ کل یا صاحبہ ان الله۔ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا خیر کیوں نہیں جانتا بندے میری اس خبر کو ماندی دی اس کس کو مان اللہ پاک کا فرمان ہے کم بل خیر میں شر ہم خیر کو اور شر کو فتنہ اور آسمائش بنا کر تمہارا امتحان دیتے امتحان کی شکل میرے دوست اور بھائیوں کبھی ایسی کیفیت آپ کے سامنے آ جائے تو امر واقع کو سمجھو کوئی شخص آپ کو کہے کہ فلاں جو کہ حضرت صاحب ہیں وہ دل کے بھیج جانتے تم جو چاہے کر گھر میں تمہیں بتا دیں کہ تم نے کیا کیا آپ چلتے ہیں کہ چلو دیکھتے آپ وہاں پہنچ گئے اس حضرت نے بتا دیا کہ آپ کے دل میں یہ ہے بتا دیا کہ رات آپ نے فلاں چیز کھائی کل آپ اتنا کمایا کل آپ کے گھر میں فلاں آیا ساری خبریں آپ کو دے رہے وہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا پریشان ہو کر بیٹھتے ہیں جب میں کیا کروں یہ تو اللہ کی تمام خبروں بھی نفی کر رہے اللہ تو خانہ کوئی خیر نہیں جانتا اور یہ غیر خبر بتا اصل بات یہ ہے کہ ایسے مواقع پر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا اب آپ اس حضرت کو چک کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو شیطان آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور جا کر بتا دیا اس کے دل میں یہ بات جا کے بتا دیا اس نے کل یہ کھایا تھا جا کے بتا دیا کل یہ پیا تھا کل اتنا کمایا تھا کل فلاں مہمان آیا تھا کل فلاں فوج کی ہو گئی اس کے جنازے میں کیا تھا یہ کام کیا وہ کام کیا فلاں کام کیا فلاں کام کیا کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ گمراہی کے ہر ہر بے قباس مئو جی اس کماش کے لوگوں کو کسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اب آپ نے سب کچھ سنا آپ پریشان ہو گئے تو سب کچھ بتا رہا ہے مانا بڑا پہنچا ہوا ہے بڑا اس کے پاس علم ہے آپ اس کے قائل ہو گئے اس کے معترف ہو گئے پاک نے عقیدے کے نارا نکال دی عقیدے کو ملیا نیٹ کر کے رکھ دیا نہیں یہ تو امتحان کی اسٹیج ہے آپ کو چاہیے کہ بات کہہ دو کہ تم شیطان ہو اور شیطانی قوت کے ساتھ تمہارا رابط ہے میں تو وہی مانوں گا مجھ کو اللہ نے فرما دیا کہ تل لا من سماوا دن غیر اللہ کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا اور اگر تم غیر کی بات بتا رہے ہو غیر کی خبر دے رہے ہو تو یقین تمہارے ساتھ شیطانی طاقتیں ہیں شیطانی تمبتے ہیں جن کی تم دوست ہو اور جن کے ساتھ کر تم اللہ کی خلق تو گمراہ کرنے کا کام کرتے میرے دوستوں اور بھائیوں اصل عقیدہ و سنت میں بیان ہو چکا اس کے سوا کوئی بھی دعوے دار وہ جھوٹا اور کساب اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے سوا کسی کے علم غیب کا دعوی کرنا اس پر اور علماء نے تاحود کا لفظ استعمال کیا اور کیا تاحود اسلام میں داخلہ اسلام سے خارج لہٰذا ہم اختلاف برائے اختلاف کی بات نہیں کر رہے برائے اسلح یہ بات ارز کر رہے کہ علم غیب کے تعلق سے اپنے عقیدے کی اسلحی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصل یہ موضوع شیخ روین بھٹی صاحب کا تھا ان کو اچانک جانا پڑا تو پھر یہ موضوع میرے حوالے کر دیا گیا میں نے کچھ قواعد آپ ہمیں بیان کیے اصل موضوع یہ برقرار ہے ایک صاحب آئیں گے بیان کریں گے ان کچھ قواعد میں نے آپ کو دے بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق ادا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے اور یہ بات اچھی طرح ہم سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید کے بغیر ہماری کا اور کوئی تصور نمازیں نماز حج و زکاط جب تک توحید کی اصلاح نہیں ہوگی اللہ قبول نہیں فرمائے گا اگر کوئی گڑبڑ ہے کوئی انحراف ہے کوئی خلل ہے تو اس وقت تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک عقیدہ کی اصلاح میں ہو جائے یہ مجل